ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم نساب بالبينات فمتخلطتم العجد فَمَا اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ فَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يا عسي الله رب العزيزة ولقد جاءكم موسى قومی یہود کی جو قباہت کی اٹھارہ نمبر پہ اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں قباحت نمبر اٹھارہ اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ کل قباہتیں ان کی جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے آیت نمبر اکسٹھ سے غالباً یہ شروع ہے اور آیت نمبر ستر پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں یہ تقریباً اکتیس ان کی قباہتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صور بقرے میں ذکر فرمایا تو یہاں سے اٹھارہ نمبر قباہت ہے ان کی اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ من قدمو سب جناخ یہ قباحت اللہ ذکر فرمارے کہ کہ مصالح صلاحت السلام سے تم نے یہ وعدہ کیا تھا اگر اللہ نے تمہیں تورات دے دی تمہیں کوئی آسمانی کتاب دے دی تب تمہیں ہم نبی مانیں گے اور اس کتاب پر ہم ایمان لے گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال صلاحت والسلام نے اللہ سے مطالبہ کر لیا کوہی طور پر اللہ نے بلایا وہاں مناجات کے بعد چالیس دن کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو تورات دے دی ہدایت کی کتاب دے دی بن اسرائیل کے لیے لیکن اس کتاب آنے کے بعد تخص اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد تم نے اس گسالے کو اس بچھڑے کو تم نے عبادت کے طور پہ پکڑ لیا اور تم نے اس کو خدا مانا اور تم اس کی عبادت کرتے رہے پوجا کرتے رہے صرف سامیری کے ایک کہنے پر کہ یہ تمہارا خدا ہے مثال سلاط السلام اپنے خدا کو بول گئے وہ کوہی طور پہ چلے گئے اصل خدا تمہارا یہ ہے تو تم نے فوراً سامری کی بات مان لی اور مثال سلاط السلام بار بار تمہیں کہتے تھے اس کی بات تم نے نہیں مانی اور کتاب لا کے دکھائی بھی تمہیں اس کے باوجود تم اس کے باتوں کو نہیں مانتے تھے یہ تمہاری قباحت تھی اور اللہ نے فرمائے اس طرح کر کے تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر کل کو تمہیں کوئی سزا ملتی ہے یا کوئی عذاب مل جاتا ہے تو اس کا آپ سو فیصد مستحق ہوں گے اس پر اللہ رب العزت کبھی بھی ظالم نہیں ہوں گے یہ تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خود ظلم کیا تو اس قباہت کی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں والقد جا اکم اللہ فرماتے ہیں شک آئے تمہارے کرو علیہ السلام بالبینات واضح موجود لے کر حس سلام کو اللہ رب العزت نے نو معجزوں سے نوازا تھا اللہ نے نو معجزات دیے تھے جس کا ذکر صورت آرا میں ہے تفصیل سے انشاءاللہ وہاں اس کی بحث آئے گی تو سب سے جو بڑا معجزہ تھا وہ اس کے عصا کا معجوزہ ہے جس سے اللہ نے اشتہا بنایا اور باقی سب ساحروں کے جتنے بھی ان کے شہر کے کیا تھے اسباب تھے ان سب کو اس اشدہا نے نگل لیا اور اپنے پیٹ میں ڈال دیے اور سارے کے سارے کیا ہوگئے حیران ہو کہ کی یہ کیا ہو گیا ان کو حقیقت حال کا پتہ چلا کہ ہم تو ساحر ہیں مسئلہ السلام ساحر نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے یہ معجوزہ فوراً ان ساحروں نے ایمان لیا ہے یہاں اللہ رجد فرماتے ہیں بینات کو لے کر واضح دلائل تمہارے سامنے مصعل سلاۃ السلام نے پیش کیے اور بینات میں یہ بھی شامل ہے پھر فرماتے ہیں سم پھر تم نے اس بچڑے کو اور اس گسالے کو تم نے عبادت کے طور پہ پکڑ لیا تم نے اس کو خدا بنا دیا نمباد ہی مصعل صلاح والسلام کے جانے کے بعد جب وہ کوہی طور پر چلے گئے تو آپ نے پیچھے سے گڑبڑ شروع کر دی اس بچڑے کی تم نے عبادت شروع کر دی اور تم نے اس کو خدا مان لیا سامعی کے کہنے پر وان تم ظالمون اور تم ظالم تھے یعنی تم نے یہ ظلم کیا اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم کہا بلکہ ظلم عظیم کہا جیسے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا تشرق بلّہ قین شر کا اللہ ظلم عظیم اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانا کیونکہ شرک کرنا یہ بہت بڑا کیا ہے ظلم ہے اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہوا اور اسی کے ساتھ اللہ فرماتے وہ رقنا میسا کم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم سے ہم نے میساخ لیا عہد لیا اور وعدہ لیا و رفا اناف اور تمہارے اوپر ہم نے کوہی تور کو اٹھا کے کڑا کر دیا کہ تورات کو مانتے ہو علیہ سلام کو مانتے ہو یا نہیں پہاڑ کو اوپر چھوڑ دو اور تمہیں نیچے سب کو کیا کر دو ہلاک کر دو تو یہ اللہ رب العزت نے کوہیتور کو جب اٹھایا تو ان کو ڈرانے دمکانے کے لیے یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے تو اللہ رب العزت نے کوہیتور کو اٹھایا پھر اس کے بعد ان سے میسا قاہ لیا کہ ابھی مانتے ہو یا نہیں مانتے انہوں نے مجبوراً کہنا پڑا کہ اللہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں اللہ نے فرمایا جب کوہی طور کو آپ کے اوپر اٹھا لیا تو ہم نے کہہ دیا کہ خدو ما نا کمبہ فکڑے وہ چیز جو کہ میں نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ یعنی کیا مطلب جو احکامات تورات میں تمہاری اوپر نازل ہوئی ہیں ان پر عمل کیا کرے بس اور سنا کرو تورات کو سنتے رہو اور اس میں عمل کرتے رہو بس کا مطلب سن کے مان لے اس بات کو کہنے لگے سمعانہ ہم نے سن لیا اے اللہ تمہاری ساری باتیں ہم نے سن لی اور مان لی واسوینہ اور ہم نہ مانتے ہیں نافرمانی فرمانی کرتے ہیں ہم نے عیسیان کیا آسان کہتے ہیں نافرمانی فرمانی کو تو یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سمیانہ واسوئینہ یہ دو متضاد چیزیں یہاں کیسی اکٹھی ہو گئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بات مان لی تو مان لی. ایک کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا میں نے بات نہیں مانی تو نہیں مانی تو یہ دو متضاد چیزیں اللہ نے یہاں کیسے اکٹھی کر دی کہ انہوں نے بیک وقت سمیا نا بھی کہہ دیا اور آسعی نہ بھی کہہ دیا مطلب یہ ہے کہ یا تو اقرار کر لیتے کہ اللہ ہم نے آپ کی بات مان لی یا اسی وقت انکار کر لیتے کہ نہیں ہم, ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے ہم نہیں مانتے کیونکہ بات یا تو ہاں میں ہوتی ہے یا نہ میں ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں کیسی ہو سکتی ہے کہ بیک وقت ماننے کی بھی بات کریں اور نہ ماننے کی بھی کریں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں یہاں مفسرین نے جواب لکھا ہے کہ قالو سمی ظاہری طور پر زبان سے انہوں نے سمیانہ لفظ کہا کیونکہ کی اوپر کوہی طور گرنے کو ہے اور خطرہ ہے اگر یہ نہیں کہتے تو ہلاک ہونے کا خطرہ ہے تو انہوں نے کیا کہا وقتی طور پہ زبان سے نکالا کہ سمے واسعینہ انہوں نے بہ حال کہا مطلب یہ ہے کہ دل میں کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے ظاہری طور پہ تم ہم کہتے ہیں کہ مان لیے لیکن دلی طور پہ دل میں یہ بات گزاری انہوں نے کہ ہم دلی طور پہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے یہ آپ کے باتیں نہیں مانتے اسی وجہ سے سمے آنا و ایک بزبانی کیا ہے بہ خود ہے اسی وقت یہ سمے آنا ہے اور بہ حال واسینہ ہے تو اس لحاظ سے یہ دونوں کا کیا ہے فرق ہے وہ اشری ملوبہ ملاجل اللہ فرماتے ہیں ان کو محبت پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں الجلا بچھڑے کی جو گوسالی کی محبت تھی ان کے دلوں میں وہ پلا دی گئی تھی کس نے پلائی تھی سامری نے اور اس نے کہا تھا کہ یہ تمہارا رب ہے علیہ السلام تو اپنے رب کو بول چکا ہے وہ کہاں کو ہی تو پتنی جا کے پھر رہے اپنے رب کو ڈوڑ رہے یہ ہے تمہارا خدا اس کی عبادت کرے تو ان کے دل میں محبت جو بچھڑی کی تھی وہ اندر چلی گئی تھی اور یہ اتنے بیوقوف قوم تھی کہ ایک جانور بے شعور جانور اس کی یہ عبادت کرتے تھے اس کو انہوں نے خدا بنا دیا جیسے کہ آج کل ہندو ہاں جی گائے کو خدا مانتے ہیں اور گائے کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بے وقوفانہ کیا ہے حرکت ہے یہ عدم عقل پہ کیا ہے یہ بات دلال کرتی ہے کہ ایک جانور ہے اللہ نے اس کو ایک مقصد کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو پکڑ کے خدا بناتے ہو اسے کیا لینا دینا ہے اس سے کیا تم نفع حاصل کرو گے وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے تو اس طرح یہ کیا ہے یہ بے وقفانہ حرکتیں ان کی تھی یعنی ان کے کفر کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اس بچھڑے کی محبت ان کے دل میں اتنی ہوئی تھی علیہ السلام کی باتیں ان کے دل میں نہیں اترتی تھی اور اسی طرح اللہ کا کہنا یہ نہیں مانتے تھے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے رسول اللہ صوہ کے تابع فرماتے ہیں ان یہود سے ان بن اسرائیل سے مرکوم ایمانکم یا علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ مسا ان سے کہہ دے کہ بہت برا ہے وہ جو تمہیں تمہارا ایمان اس کا حکم دیتا ہے ایمان سے مراد یہاں کیا ہے یعنی تمہارا جو یقین تمہارا ایمان اس کی طرف تلقین کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ بہت بری بات ہے ان کو اگر تم مؤمن ہو اگر واقعی تم اللہ کو ماننے والے ہیں تو لہذا یہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کم از کم انسان کا ایمان انسان کا جو غیرت ہے وہ اس بات کا حکم نہیں دیتا لیکن پتہ نہیں ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ اس طرح برے کاموں کی طرف تمہیں تلقین کرتا ہے اور تمہیں پکارتا ہے اور تمہیں بلاتا ٹھیک ہے نا جی یہ تمہارا جو ایمان ہے جس کی طرف تلقین کر رہا ہے بچھڑے کو خدا ماننا اور مصعلیہ السلام کی اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ساری کی ساری یہ بہت بری باتیں ہیں ٹھیک ہے نا اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ایمان والوں کی نشانی ایسی نہیں ہوتی سمجھ لے کہ تم مومن نہیں ہو پھر اللہ رب عزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان سے انکانت لکم الدار الاخرہ تو عند اللہ خالصت من دون الناس اتمنہ الموت ان کنتم صادقین یہ شناعت نمبر انیس ہے یہ وہ انیس نمبر قباحت ہے جو بن اسرائیل کے اندر ایک عقیدہ ہوا کرتا تھا اور بن اسرائیل کا یہود کا ایک دعوة تھا کہ ہم نحن ابناء اللہ واحب اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا عقیدہ رکھتے تھے کہ لن تمسن النادودہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چوئے گی ہمیں جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی مگر وہ چند دن جو ہم سے غلطی ہوئی تھی اس کی سزا ہمیں مل سکتی ہے کہ جو بچڑے کے ہم نے عبادت کی تھی وہ تقریباً کوئی چالیس دن کا کیا ہے لگ بھگ زمانہ ہے اس کے بعد تو ہم عذاب کے مستحق ہیں نہیں ہم تو اللہ کے اولیا ہے اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں ہم اور جنت تو ہے ہماری جنت میں اور کسی کا حق نہیں ہے یہ دعویٰ کر بیٹھے ہوئے تھے یہود کہتے تھے کہ جنت ہے ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے بنائی اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا کسی کا وہاں استحقاق کوئی حق نہیں ہے جنت صرف اور صرف ہماری ہے اللہ نے ان کے اس عقیدے کا اس دعوے کا رت فرمایا اور یہ قواحت کے ان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہ السلام سے کہہ کہ دیں ان سے امکان اللہ کمد دار یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے بات گول مول کر دی اور جنت کے داویدار اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے ان سے کہہ دے اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں یعنی اللہ نے تمہارے لیے آخرت کا جو گر ہے جو جنت ہے یہ تمہارے لیے ہے خالصتا خالص طور پر خالص طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس میں اور کوئی شریک نہیں ہوگا من دون الناس سماج سوائے لوگوں کے باقی کسی کو وہاں حق نہیں ہے صرف تمہارے لیے ہے خالصتا تو پھر کیا کرو اس جنت میں پھر پہنچاؤ پھر یہاں دنیا میں کیا کر رہے ہو تمہارے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے تو وہاں جاؤ اس پہ قبضہ کر لو وہاں بیٹھ جاؤ یہاں اس دنیا میں کن مصیبتوں میں آپ پسے ہوئے یہاں کرنا کیا تم نے اور اس جنت میں پہنچنے کے لیے طریقہ کیا ہے وہ موت ہے وہ راستہ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے وہ موت ہے جب موت ہے تو فتح منت تم تمنا کرے اللہ سے مانگے ارزو رکھے موت کا کہ اللہ ہمیں موت جلدی دے دے تاکہ ہم اپنی جنت میں پہنچ جائے ان کون تم صادقین اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو کیا کرے تمنا کر کے اپنے آپ کو مروا کے جنت میں پہنچ جائے اس پہ قبضہ کرے اور وہ تمہاری کیا ہے جگہ ہے اللہ نے تمہارے لیے خالص بنائی ہے تمہارے دعوے کے مطابق تو وہاں جا کے پہنچ جائے تم اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں ان کی ولئ تمنا ابدا ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے ہرگز کبھی بھی اللہ کیوں کہتے ہیں کہ تمنا نہیں کریں گے یہ اگر ظاہری طور پہ تمنا کر لیتے ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے ہمیں موت دینی ہے اور موت دینے کے بعد یہ دعوے تو ہمارے ہیں جھوٹے تو پھر آگے ہماری حالت کو کچھ اور ہوگی پھر جہنم میں سیدھا جانا پڑے گا ان کو اسی لیے پتہ تھا تمنا موت کی نہیں کی جب اس وقت نہیں کی اللہ فرماتے ہیں ون یہ تمنا ابدا یہ نفی تاخیر کے ساتھ مستقبل میں کر دی اللہ نے کہ آئندہ بھی کبھی بھی ہرگز کبھی بھی یہ تمنا موت کی نہیں کریں گے یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کیوں اس لیے کہ آگے ان کے سامنے راستہ صاف نہیں ہے دماغ دمت عیدی ہم ان برے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیجا ہے کیا مطلب ان کے نام اعمال سارے کے سارے برے اعمال سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا آگے جانے کا کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو پتا ہے کہ سیدھی سیدھی کیا ہے ہماری جیل ہے ہماری پکڑ ہے اور اللہ رب العزت نے فورا ہمیں سزا دینی ہے تو انہوں نے برے اعمال اتنے کیے ہیں کہ یہ قابل معافی ہے نہیں تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور جو انسان اس طرح گڑبڑی ہو جس کو پتا ہو کہ میں نے آخرت کی زندگی خراب کر کے رکھی ہے دنیا کے لیے وہ کبھی بھی موت پہ راضی نہیں ہوتا اور موت کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی جب انسان صاف ستھرا ہو بومن ہو وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا بلکہ اس کو خوشی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تو بالکل تیار ہوں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ میری زیارت ہو جائے میری ملاقات ہو جائے اور وہ جو نعمتیں اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ مجھے مل جائے اس سے تو بڑھ کر اور کوئی بات ہے نہیں کیونکہ بلی اسرائیل اپنے دعوے میں یہود یہ جٹے تھے تو اللہ رب الجت نے فرمائے کہ کبھی بھی یہ تمنہ موت مؤثر نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ایسے برے اعمال کیے ہیں اور ان کے اعمال وہاں اللہ کے ہاں جمع ہے ان کے نام اعمال میں کہ یہ کبھی بھی ایسے تمنا نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں عَلِمٌ مِنْ مِنْ شاید اللّہ علم المین بے شک اللّہ علم ہے علم رکھنے والے ہیں ظالمین کے اوپر یہ ظالم لوگ ہیں یہ مشرق لوگ ہیں اور اللہ کا علم یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ کے ریکارڈ میں ہے یہ سارے کے سارے آندے ریکارڈ ہے ان کا ایک ایک چیز اللہ نے کیا کیا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے یعنی اللہ عالم ہے ان پر کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تو میں ظاہری طور پہ یہ سناتے ہیں لیکن ان کے حقیقت حال اللہ کو بہتر معلوم اللہ رجت فرماتے ہیں ولا تجدنهم احرص الناس على حياه على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزهه من العذاب وما هو بمزحزهه من العذاب اي يعمر والله بصير بما يعملون يها الله رب زدني فرماتك ولا تجدنهم الناس دوسری برائی ان کی یہ ہے اسی شناخت کے اندر اسی قواہت کے اندر کہ آپ ان کو لوگوں میں سے بڑے حریث ان کو پائیں گے احرس یہ باب احرس حریث و احراسن بابِ ہے یہ اس میں تفضیل کا سیاہ ہے اللہ رب الزت نے فرمایا کہ باقی لوگوں کے بنسبت ان کو زیادہ حریث ترین پائیں گے آپ زندگی کے زندگانی پر اس حیات پر جو یہ زندگانی ہے اس پہ تو سب سے زیادہ حریص یہود ہے یہ تو کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے ہیں دنیا سے نہیں جانا چاہتے ہیں جب نہیں جانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دعوے یہ سارے کے سارے جھوٹے اگر ایک آدمی کے لیے بشارت ہے جنت کی تو وہ تو موت کے لیے پھر ہمیشہ تیار رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے سیدھے جنت میں جانا لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یہ حریف اعلی الحیات ہے بلکہ حرس الناس ہے پھر اسی طرح وہ مین الدین یہ زندگی زندگانی پر بڑے حریث ہے ان لوگوں سے بھی جو کہ انہوں نے شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ یعنی مشرقین سے بھی یہ حریث ترین ہے زندگی پر ان میں سے اللہ فرماتے ہیں یا و ان سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے یعنی ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے یعنی ہر ہر شخص یہودیوں میں سے یہ چاہتا ہے لو یو عمر اگر اس کو عمر دیا جائے عمر اس کی لمبی کیا جائے ہزار سال تک یہ تمنا ہے ان کی ہر شخص ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ ہزار سال تک ہمیں عمر دی جائے اور ہماری عمریں لمبی کی جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہوا بھی مزاح ہی من العذاب نہیں ہے اتنی لمبی عمر اس کو بچانے والی من الآزاد اللہ کے عذاب سے جتنی بھی لمبی زندگی ان کو دی جائے لمبی عمر ان کو مل جائے وہ لمبی عمر ان کو کبھی بھی اللہ کے آزاد سے بچا نہیں سکتی آخر ہی موت ہے آخر ہی کیا ہے موت ہے یعنی موت سے تو کیا نہیں ہے خلاسی نہیں ہے اللہ کے ماں سوا سب کو کیا ہے ایک دفعہ فنا آنی ہے اور فنا میں جانا ہے تو موت سے تو کبھی بھی کسی کی خلاصی نہیں ہے تو لہٰذا یہ جتنی بھی لمبی زندگی ان کو دی جائے ان کی غلط فہمی ہے تو اس سے یہ عذابی الہی سے بچ نہیں ہو پاریں گے ہاں جی عام ان کو زندگی دیا جائے لمبی لمبی زندگی دی ہے ہزار سال دو ہزار سال سو سال پھر بھی یہ ان کو عذابی الہی سے بچا نہیں سکیں گے اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بے شک اللہ بصیر ہے بصیر کا مطلب ہی کہ دیکھنے والا ہے اللہ بصیر ہے ہاں جی کیا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں بیما ان چیزوں پر یا یہ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے ریکارڈ میں ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے اللہ کی قسم ہے نظر میں ہے اللہ کی نظروں سے یہ کبھی بھی غائب نہیں ہے لہٰذا یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی نظروں کے تحت نہیں یہ قباحت کی یہودیوں کی انیس نمبر پر ابھی قباحت نمبر بیس اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں کل من کا نہ آدو ولی جیل قیل نہ ضلع قلب بےز نیل مصد قلمہ بھائی نہ بشر یہاں سے اللہ رب العزت ان کی ایک بات کی رد فرماتے ہیں بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کی تھی اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کی باتیں ہم اس لیے نہیں لی مانتے آپ پر ایمان اس لیے نہیں لی لاتے کہ آپ کو وحی لے کے آتا ہے جبریل امین اور جبریل امین یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ علیہ السلام کے دور میں تورات کے دورا تو جب نازل کیا ہمارے اوپر اس نے بڑے بڑے سخت احکامات اتار دیے اور ہمارے اوپر لاگو کر دیے چونکہ وہ احکامات ہم سے ادا نہیں ہو رہے تھے اور ان کو ہم عمل میں نہیں لا سکتے تھے ہم اس سے عاجز تھے تو لہذا ہم جبریل سے کیا ہے ناراض ہے اور ہماری کیا ہے دشمنی ہے جبریل امین کے ساتھ جب ہماری دشمنی ہے تو یہی ہمارا دشمن تو میں بھی وہی لے کے آتا ہے تو لہٰذا ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں. یہ انہوں نے اس طرح ایک بیوقوفانہ وقفانہ سا اعتراض کر لیا جبریل امین پر اور ایک بہانہ بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نہ ماننے کہ ہم اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی باتیں ہم نہیں مانتے تو جبریل امین حالنکی جبریل امین تو اپنی طرف کے احکامات نہیں لاتے تھے نہ ان کے اوپر لاگو کرتے تھے جبری امین کو تو اللہ تعالی حکم دیتے تھے پھر وہ لا کے انبیاء کو دیتے تھے اس کی تو ڈیوٹی ہے ان احکامات لانے میں اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے صرف اور صرف یہ تو حکم کی تعمیل کرتے ہیں احکامات تو اللہ کی طرف سے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اصل دشمنی تو پھر ہوئی اللہ کے ساتھ جبریل کے ساتھ نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے بہانے ڈونڈ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چڑوانے کی کیا کی انہوں نے کوشش کی جب یہ کہنے لگے اور ان کا یہ عقیدہ تھا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھیج دیا ان کے سوال کا اللہ فرماتے ہیں قل یہ ان کی قباحت ہے نمبر بیس تو ان کی یہ بھی قباحت تھی بات نہ ماننے کے لیے اس طرح بھی سا ایک بہانہ بنا دیا اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منکانہ جبریلا جو دشمن ہو جبریل امین کا جو بھی دشمن ہے جبریل امین کے لیے حج اس سے دشمنی کرتا ہے فعن نہ ہو نزلحُ اعلی بے شک اس نے تو اس قرآن کو تمہارے دل پہ اتارا ہے یہ تو اس کے اپنے طرف سے نہیں ہے نزل یہ باب تفعیل ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتارا ہے اللہ کے کہنے پر خود اتارنے والے نہیں ہے سیرا کس کا استعمال ہو گیا باب تفعیل کا باب تفیل میں کیا ہے خاصیت تعدیت کا ہے اس نے تو صرف تعدیت کا عمل کیا ہے اللہ سے لے کر تمہارے دل پر اتارا اس کا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اپنی طرف سے تحکامات یہ نہ بناتے ہیں پہلے بنائے نہ بعد میں بناتے ہیں. بے دن اللہ, اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے عمر سے اپنا تو کوئی اختیار اس کا نہیں ہے تو کیوں تم پھر دشمنی کرتے ہو اور یہ کتاب اللہ نے تمہارے دل پر اتاری ایسی کتاب جو کہ یہودیوں کے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس میں تو فائدہ ہے یہ ایسی کتاب ہے مصدقل بین بینئی یہ تو تصدیق کرتی ہے یہ کتاب ان کتابوں کی جو کہ اس سے پہلے گزری ہیں تورات زبور انجیل سب کتابوں کی قرآن کریم کیا کرتا ہے تائید کرتا ہے وہ ہدن اور اس کتاب میں تو ہدایت ہے سب کے لیے یہودیوں کے لیے بھی باقیوں کے لیے بھی جو مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے وہ اور اس میں بشارت ہے اس میں بشارت ہے اللہ نے اس کے اندر بشارت رکھی ہے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ایک مجسم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کتاب کتاب اللہ مومنین مؤمنین کے لیے جو اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے تو لہٰذا یہ کیوں انکار کرتے ہیں یہ کیوں ایمان نہیں لاتے اور کیا چاہتے ہیں یہ اس کتاب کے اندر تو یہ فائدے ہیں تو اس کو تو ماننا چاہیے اس کو ایمان لانا چاہیے یہ کیوں ایمان نہیں لاتے یہ صرف اور صرف بہانے ہیں جان چڑانے کی یہ صرف اور صرف اپنے خواہشاتی نفسانی کی کیا کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں یہ کسی پابندی کو قبول نہیں کرتے من منکان اللہ جو انسان جو شخص بھی دشمن ہو اللہ کا بلائے کہتی اس کے فرشتوں کا یہ اصل دشمنی اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو وہ ہی اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو وہ جبریل اور خاص طور پر جبریل کا دشمن ہو مکائیل کا ہو وہ میکل علیہ السلام کا دشمن ہودال کا فرین اللہ نے اعلان کیا کہ بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا جو کفر کرتا ہے ان میں سے کسی کا بھی یا سب کا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کفر کا ہاں جی دشمنی کا تو اللہ بھی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں اللہ بھی کیا ہے کافروں کا دشمن ہے جب اللہ کافروں کا دشمن ہے تو ان کی دشمنی کس کے ساتھ ہوئی بلا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی نبھا سکتا ہے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کلشہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا لہذا یہ بیوقوف قوم ہے کہ انہوں نے دشمنی اپنی اوپر لی کس کی اللہ کی تو اللہ کے ساتھ جو کا کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نہ کوئی کر سکا اس سے بڑی بڑی مثالیں ہیں لوگوں نے خدائی کا دعوی کیا اللہ کے مقابلے میں اترے لیکن ان کی حالت کیسی ہوئی تو یہود اتنے بیوقوف ہیں کہ کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ دشمنی کا یا جنگ اعلان کا کیا کرتے ہیں وہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ان کی بیوقوفی ہے یہ بیس نمبر پی ان کی کیا تھی شناخت کی ولاقد انزلہ ال یہ آیت سو نمبر ہے ننانوے اس سے انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے یہ شناخت نمبر بیس و یکم ہے یعنی اکیس نمبر ان کی قباہت ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم کل سبق کا آغاز کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا کے رکھے کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو مختلف مسئل ڈالتے ہیں دل میں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے